السلام علیکم و رحمۃ اللہ محمد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال جل وعلا في مقام آخر لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فدلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تمام تر انبیا اور رسول کو جو ایک دعوت دے کر بھیجا وہ بنیادی طور پر اللہ تعالی کی عبودیت کی دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہی دعوت دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تقریبا تمام تر زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالی کی صفات تسلیم کرتے تھے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے لوگوں کو رزق دینے والا اللہ ہے بارش اللہ برساتا ہے مشکلات کو اللہ ٹالتا ہے بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے زندہ کرتا اور مارتا بھی اللہ ہے اس کے اوپر کوئی دور آئے نہیں تھی۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا اللہ کو سب کچھ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں بھی بڑا کرنی برنی والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب ہے بڑا قریبی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات ضرور مانتا ہے یہ ان لوگوں کا اعتقاد تھا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسی بات کی اصلاح کرنے کے لیے امبیا رسول کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ بندوں سے کہو ان ابود اللہ مالا تم اللہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارے لیے اور کوئی الہ نہیں ہے کوئی اور معبود برحق نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے جب تم یہ مانتے ہو کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے ہمیں رزق روزی روٹی اللہ دیتا ہے ہمارے کاروبار اللہ چلاتا ہے اور ہمارے لیے اسباب سارے کے سارے اللہ مہیا کرتا ہے اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی ہی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا موت دینے والا بیماری دینے والا شفا دینے والا مسائب مشکلات کو ٹالنے والا متبر الامور مصرف الامور اللہ تعالی ہے جب یہ سارا کچھ تم مانتے ہو تو پھر عبادت بھی اسی کی کرے کیونکہ عبادت کے لائق وہ ہستی وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کے آگے مجبور نہ ہو جس کا بس سب بس پر چلے مایوری ما وہ جو چاہے اس کو پورے زور کے ساتھ کر سکتا ہو اور یہ اللہ سبحانہ ہوا کے اندر یہ صفات موجود ہیں حتیٰ کہ یہ بتوں کو پوجنے والے ان کی عبادت کرنے والے جب یہ کہیں گرداب میں پھنستے بھور میں ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی تو پھر سارے یہ لات مناط حبل نائلہ جو پانچ انہوں نے بت بنا رکھے تھے پانچ تن پاک وہ سارے بھول جاتے ہی تھے صرف اکیلے اللہ کو پکارتے قوم نو انہوں نے بھی پانچ پڑے بنائے تھے ود سوا یہوس یو اور نصر کال آلیہ ودن والا سوا والا یوسا و یوکا و نسرا پانچ بڑے بنائے تھے نور علیہ السلاۃ السلام نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے کہا نہیں یہ جو تمہارے پانچ بڑے بڑے معبود ہیں نا ان کو نہیں چھوڑے ان پر پکے ہو کے بیٹھ گئے نو علیہ سرات والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں نے ان کو دن کے وقت بھی دعوت دی ہے رات کے وقت بھی دعوت دی ہے اعلانیہ طور پی چپکے چپکے بھی اجتماعی بھی انفرادی بھی لیکن میری دعوت کے نتیجے میں یہ تیرا کہا ماننے کے لیے شرک کو چھوڑ کے توحید اپنانے کے لیے تیار نہیں اللہ نے عذاب نازل کر دیا ایسے ہی دیگر امبیائی کے رام اللہ علیہ مجمعی وہ اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے جب انہوں نے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے حکامات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ آنا ہوا نے یہی توحید کی دعوت دے کر بھیجا تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے سمجھانا ہے کہ معبود برحق اللہ واحد القار ہے اس کے سوا کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں کرنی بھرنی والا نہیں یہ جو پانچ بڑے بڑے پانچ بڑے بڑے کرنی بھرنی والے بنانے کا ایک نظریہ قوم نو سے چلا چلتا چلتا مشرقی نے مکہ تک آیا مشرقی نے مکہ سے کئی اور لوگوں نے بھی لے لیا ہوا ہے تو بہرحال انہوں نے بھی لات منات عزا حبل اور نائلہ پانچ بڑے بڑے معبود ویسے تو بہت زیادہ تھے تین سو ساٹھ بطھ تھے کابات اللہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو فتح کیا اور اس کو صاف کیا گیا مکہ فتح ہونے کے بعد تو ان میں سے یہ پانچ بہت بڑے بڑے تھے تو ان سب کو چھوڑو اللہ جو مالک و خالق ہے اس کی عبادت کرو اس کی پرستش کرو اسی پہ لوگوں نے دشمنیاں مول لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں طرح طرح کی مصیبتیں مشکلیں اور وہ سارا سیرت کا پورا ایک باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائب مشکلات مشرقین مکہ کی طرف سے جو پیش آمدہ حالات تھے وہ سارے آپ کے سامنے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف اور اذیت کے باوجود ان کی جو ایک کوشش تھی دین پہنچنے کی اسلام پہنچنے کی اور لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچنے کی ان کا جو جذبہ تھا لوگوں کے اندر تک اسلام کو پہنچانے کا اللہ تعالی نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا فلاں اللہ کا باخر النفسا کا شاید کہ آپ اس افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ اس حدیث پر جو ہم نے نازل کی ہے دین ال یہ الہی اس پر ایمان نہیں لاتے آپ اپنے آپ کو نہ کر بیٹھے یعنی اتنا تم دہی کے ساتھ دعوت دینے والے تھے کہ ہر وقت ہر موقع پر آپ تعلیم دیتے تربیت دیتے دعوت دیتے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے اور یہ دعوت کا ایک اصول ہے کہ جس کو بھی دعوت دینی ہے سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت اللہ العالمین کی وحدانیت کی دعوت عقیدے کی اصلاح آج لوگوں کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں جب, جب عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو مد عمل مد اپنے آپ سورنے لگتا, لگتا مد مد ہے سدھرنے لگتا ہے دورے جہریت کے بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو آج, آج بھی لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ پرستی بے شمار ہے آپ دیکھ لیں کسی کو چھینک آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے یاد کیا دائیں ہاتھ کے خارش ہونے لگ جائے کہتے لگتا ہے کوئی مال ہاتھ آنے والا ہے دیوار پہ کبا بیٹھا کائیں کائیں کرنا شروع کر دے یہ سوچنے لگ جاتا ہے محسوس ہوتا ہے ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہے ہیں یہ توہمانہ سوچ جاہلوں پرستی کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا ہے لاہدہ ولا تیارہ ولاحمہ ولا سفر یہ اس طرح کے کوئی الٹے سیٹے شبون اسلام میں نہیں ہے یہ توہن پرستی بالکل نہیں ہے حاجی صاحب صبح صبح جاتے ہیں کام کرنے کے لیے آگے سے کالی بلی گزر گئی واپس آ گیا کیوں نہیں بلی نے راستہ کاٹیا ہے پتہ نہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے منگل کے دن بدھ کے دن سفر نہیں کرنا کہیں کسی کاروبار کے لیے نقصان ہو جائے گا یہ تبہ پرستانہ عقیدہ جہلیت کا عقیدہ لوگوں کے ہاں بھی بھی پایا جاتا ہے نام اسلام والا ہے کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں हैं نبی کریم صب اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی مانتے ہیں لیکن عقیدے کی حالت کیا ہے بالکل پتہ پھر نام اسلام کا ہے دعوت اور کا ہے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کا ہے اور صورت حال کیا ہے جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے کوئی کسی کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے کوئی کسی کے نام کی نظر دیتا ہے کوئی کسی کے نام کی نیاز دیتا ہے چل رہا ہے سب ہوتا ہے لیکن ہے مسلمان مور لگی ہوئی ہے کیوں اس لیے کہ باپ بھی میرا مسلمان دادا بھی میرا مسلمان مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے شہر میں مسلمانوں کے خاندان میں میں پیدا ہو گیا پکا مسلمان جو مرضی کرتا ہو نماز پڑھوں نہ پڑھوں, پڑھوں مسلمان روزہ رکھوں نہ رکھوں ہوں مسلمان یہ ایسا گنجا کانا للہ لگڑا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو وہ اسلام چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس کو قبول کیا تھا لوگ اٹھاتے ہیں کوئی کسی کی قسم اٹھا رہا ہے کوئی کسی کی قسم اٹھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پر میں منقانا اور جو قسم اٹھاتا ہے اس پر لادن ہے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے حلف صرف اللہ کے نام کا یا چپ ہو جائے کوئی ماں کی مات قسم اٹھاتا ہے کوئی باپ کی قسم اٹھا رہا ہے چلتا ہے سلسلہ چل رہا ہے کوئی مسجد کی بھی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اسلام نے کیا عقیدہ دیا ہے کیا نظریہ دیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اس کا متم نظر کیا ہے اللہ کی جنت کا حصول اور جنت میں صرف جنت مومن آدمی جائے گا جائے مومن کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا جامع ترمدی کی سیدھے کہ صرف مومن جان ہی جنت میں جائے گی جو, جو مومن نہیں جنت کا حقدار نہیں ہاں مومن آدمی اگر کبھی جہنم میں چلا بھی گیا بالآخر وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اس کو نکالو پھر سفارش کریں گے اللہ تعالی فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں آد مینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو آپ پھر سفارش کریں گے اللہ تعالی حکم دیں گے جس نے لا الا اللہ پڑا ہے اور اس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو آپ پھر سفارش کریں گے اللہ تعالی فرمائیں گے جس نے لا لاہ اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جنت میں داخل نبیر اسلاۃ اسلام پھر سفارش کریں گے صحیح بخاری کے لیے بڑی طویل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من لا اللہ وفی ہی مسکال و ذرا من ایمان جس نے لا لاہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ارحم الراحمین مین کے سوا کوئی باقی نہیں بچا ایک مٹھی بھر کے جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں داخل کریں گے لمیا ملو خیرن قتو الت وحید وہ صرف مومن ہوں گے اور کچھ بھی نہیں پلے میں ہوگا تو والے ہوں گے ایمان والے ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی نیکمل انہوں نے نہیں کیا ہوگا یہ توحید اور ایمان کی برکات ہیں کہ جو بندہ ایمان والا ہے وہ بلاخ مت میں چلا جائے گا اور ایمان ہے کیا یہ مان لینا کہ اللہ تعالی ہے نہیں ایمان اسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جبریل امین نے پوچھا ایمان کیا ہے فرمایا انت مینا بلّہ ہی وہ مزا ایکتی ہی وہ قطبی ہی وہ رسولی ہی وہ قدری و شری ایمان کیا ہے کہ <سلام> اللہ کو مانے اللہ پر ایمان لائے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے یہ <سلام> کتنے <سلام> کام ہیں چھ <سلام> چھ کام کرے گا تو تو مومن بنے گا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے عقیدہ رکھنا <سلام> کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والا ایک ایک کام لکھ دیا اور جیسے اللہ نے لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اسے آگے پیچھے نہیں ہوتا اور مخلوق انسان اللہ کے لکھے ہوئے کے آگے مجبور نہیں ہے یہ نہیں کہ اب اللہ نے چونکہ لکھ دیا تقدیر میں کہ اس نے یہ الٹا کام کرنا ہے تو لہذا میں اس لیے کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے اس کی آپ یوں مثال سمجھنے سادہ سی کلاس میں استاد کو پتا ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے وہ اپنے ایک اندازے کے مطابق اپنی ڈائری میں لکھ دے کہ فلاں اسٹوڈنٹ وہ ستر فیصد نمبر لے گا فلاں پچاس فیصد لے گا اور فلاں پاس اور فلاں فیل ہوگا اور اکثر و بیشتر استاد کا اندازہ صحیح ہوتا ہے کبھی ایسا کوئی چانس ہو جائے کہ استاد کا اندازہ کوئی تھوڑا بہت گڑبڑ ہو جائے ہو جائے بگر نہ استاد کا اندازہ جو پڑھا رہا ہے اس کو وہ سبجیکٹ اس کو پتا ہے کہ کون کتنے پانے اب اگر کوئی فیل ہونے والا کہے چونکہ ٹیچر نے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں کہ میں نے فیل ہونا ہے اس لیے فیل ہوا ہوں تو کیا کہیں گے کہ یہ تو بے ہے اس لیے عقل کو طلاق دی ہوئی ہے استاد کے لکھنے کی وجہ سے نہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے فیل ہوا ہے ایسے ہی اللہ کب الحاق کا ایک اندازہ ہے اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق لکھ دیا ہے کہ کس بندے نے کب آنا ہے کب جینا ہے کب مرنا ہے کیا کرے گا یہ دنیا میں جا کے کیا نہیں کرے گا وہ سارا اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق لکھ دیا ہے استاد کا اندازہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا جو اندازہ ہے وہ اندازہ ایسا ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مقصد اللہ نے تقدیر جیسی لکھی ہے اچھی لکھی ہے بری لکھی ہے مانے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہاں بندوں کو اللہ نے ہدئی نہ راستے دکھا دیے ہیں چاہے تو اللہ کا فرما بردار بن جائے چاہے نافرمان بن جائے یہ عقیدہ رکھنا قیامت پر یقین یعنی میں نے مرنے کے بعد اخروی زندگی کا میرا آغاز ہوگا اور پھر یہ چلتے چلتے اخروی زندگی کا دوسرا مرحلہ ایک آئے گا جب قبریں پھٹیں گی لوگ میدان ماسٹر میں جمع ہوں گے اللہ کے سامنے حساب کتاب دیں گے کھڑے ہو کر میزان لگے گا اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا نیکوں کو اچھی اور برو کو بری جگہ دی جائے گی یہ یقین رکھنا یہ یوم آخرت ایمان فرشتوں پر ایمان کیا ہے یہ ماننا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کی اولاد اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں اللہ کے ہاں معمور ہیں اور اللہ نے ان کو جو ذمہ داری سونپی ہے وہ کر رہے ہیں کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالی نے تورات انجیل زبور قرآن نازل کیا ہے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو صحیح عطا کیے موسا علیہ السلۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحیح عطا کیے اور جو جو کتاب اللہ نے اپنے سچے انبیاء پر نادر کی ہے وہ برحق ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں ہاں یہ بھی سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کے سوا باقی تمام تر کتب سماویہ میں تحریک ہو چکی تغیر ہو چکا تبدل ہو چکا اور یہ قرآن کے اندر سابقہ کتابوں کی جو باتیں ذکر ہیں وہی ٹھیک ہیں باقی, باقی سب تبدیل شدہ امبیا رسول پہ ایمان کے اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے وہ یقیناً برحق رسول ہیں اللہ کی طرف سے فرستاتا ہیں پیغام بر ہیں بھیجے گئے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا تو ان پر بھی ایمان اور یقین رکھنا کہ واقع اطر یہ امبیا اور رسول اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وفد عبد القیس میں خود فرمائی بنو عبد کیس کا ایک وفد آپ کے پاس آیا صحیح بخاری کی حدیث جب وہ واپس جانے لگے اسلام کی بنیادی باتیں سیکھ کے آپ نے ان کو حکم دیا ہمارا ہم ایمان اب اللہ انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کہا اور پوچھا درونا مل ایمان اب اللہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے کہنے لگے اللہ سورم آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے اللہ الہ الا اللہ اللہ کی توحید عید کی قواہی دو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو و تو قیم نماز قائم کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو وہ تو منل مغنخ اور مالے غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا, ادا کرو یعنی جہاد کرو جہاد کے نتیجے میں اگر تمہیں غنیمت حاصل ہوتی ہے غنیمت ملتی ہے تو امیر جہاد وہ کیا کرے گا ساری غنیمت جمع کر کے اس میں سے چار حصے غازیوں کے درمیان تقسیم کرے گا اور پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا یہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے پانچ کام کرنے ہوں گے تو عید و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ نہیں کہا کلمہ پڑھنا نماز کو ماننا کہ فرض ہے زکات کو مان لینا کہ فرض ہے روزہ مان لینا کہ فرض ہے نہیں کیا کہا ہے تو و رسالت کی گواہی دینا دل سے یقین کر کے اللہ کو ایک واحد یکتا ماننا نبی کو سچا پیغمبر رسول ماننا نماز کی فرضیت کو جان کر نماز ادا کرنا زکات کی فرضیت کو جان کر اگر زکات فرض ہے تو ادا کرنا رمضان کا مہینہ آ ہے آخر بالغ نوجوان ہے تو روزہ رکھے مالک انیمت ملا ہے تو اس میں سے خمس ادا کرے یہ افعال ہیں کام ہے کرنے کے جو اللہ وحدہو پر ایمان لانے کے ہیں ان میں سے ایک کام بھی اگر نہیں کرے گا تو اللہ پر ایمان پیدا نہیں ہوگا تو یہ پانچ کام ایمان بلا ہی کا معنی ہے اور باش پانچ کام باقی پانچ رہ گئے, گئے رسولوں پر کتابوں پر, بر پر بر فرشتوں بر پر یوم آخرت بر پر بر اور بر تقدیر بر پر ایمان پانچ اور پانچ کتنے ہو گئے دس اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جبریل امیر نے پوچھا مجھے بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے کہ انتشد محمد اللہ کی توحید کی میری نبوت اور رسالت کی نماز پہن کر و تو زکا زکات ادا کر و تو سولا رمادانا کے روزے رکھ وہ تو عج البید علی سبیلا اگر تیرے پاس طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کر پانچ کام کیا ہیں اسلام تو رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا یہ چار کام ایمان کے اندر بھی شامل ہیں ایک چیز اضافی آئی وہ کیا بیت اللہ کا حج کرنا دس پہلے تھے یہ گیارہواں کتنے کام ہو گئے گیارہ کام جو بندہ یہ گیارہ کام کرے گا وہ مسلم اور مؤمن بن جائے گا صرف پانچ کام کرے رسالت کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں رمضان کے روزے رکھیں بیت اللہ کا حج کریں یہ بندہ مسلم بنے گا مومن نہیں مومن بننے کے لیے اس کو مزید چھ کام کرنے پڑیں گے مالک عنیمت میں سے خمس ادا کرنا نبیوں رسولوں پر ایمان اللہ کی نادر کردہ کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ چھ کام مزید کر لے گا تو یہ اپ گریڈ ہو کے مسلم سے ممن بن جائے گا اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے اور یہ وہ عقیتا ہے وہ نظریہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور سمجھایا ہے اور اسی پر دعوت کھڑی ہوتی ہے جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا فرمایا آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے فلتک الاتی سب سے پہلی بات جس کی طرف تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے اللہ کی توحید بیان کرے شہد اللہ اللہ کی ودانیت اللہ, اللہ, اللہ. اللہ کی ابوتیت میں یکدا ہونے کی گواہی دے. ان ہم اطارو اگر وہ یہ بات مان لیں اللہ کو واحد یکتا محبود برحت مان لیں فلم پھر ان کو بتا ان کو سکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں فی کل یومن والا ہر دن رات میں جب وہ یہ بات بھی مان لیں پھر ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ قد افترض دا سڑک فی ام خالوں میں اللہ نے ان کے مالوں میں زکات فرض کی ہے جو غنیوں سے لے کے فقیروں کو دی جائے گی یہ سبیل دعوت ہے منہج ہے دعوت کا کہ دعوت دینی ہے سب سے پہلے عقیدہ عقیدہ درست پھر نماز نماز درست پھر زکات اور اس کے بعد شریعت کے باقی سارے احکامات ایک آدمی اس نے کلمہ پڑھا صبح نو بجے بارہ بجے فوت ہو گیا اس پر کوئی نماز فرض ہوئی ہے ٹائم ہی نہیں کی زندگی میں نماز پڑھنے کا نہ روزہ رکھنے کا ٹائم آیا نہ زد... کچھ بھی نہیں ایسا آدمی اگر کلما پڑھ کے اور نماز فرض ہونے سے پہلے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کا یہی کافی حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک ایسا بندہ آئے گا اس کے سارے گناہ ہی گنا ہوں گے صرف وہ مسلمان ہوا ہوگا کلمہ پڑھ کے اور اس کے رجسٹر گناہوں کے ساتھ بھرے ہوئے دوسرا خالی اس میں سے گناہوں میں سے ایک پرچی نکالی جائے گی ایک بیتاقہ اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اس کو دوسری طرف رکھا جائے گا یہ بھاری ہو جائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کی زندگی میں عمل کا وقت نہیں آیا لیکن جس کی زندگی میں عمل کا وقت آ گیا لیکن اس نے عمل کیا نہ <سلام> اس کا پھر اسلام سے رشتہ خراب ہونے لگ جاتا ہے مسو کا کٹ جاتا ہے مشہور حدیث ہے کہ یہودی بچہ نبیر اسلا تو اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا <سلام> اور, اور, اور فوت ہو گیا اور بیمار ہوا اس کی عادت کرنے کے لیے گئے باپ تو رات کا حفظہ سرحانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا آپ نے اس کو دعوت دی اسلام قبول کر لے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ نے کہا اتحب قاسم ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے تو اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اس کے بعد فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اس نے کیا کلمہ پڑا کچھ بھی نہیں یہ آدمی جنتی ہے کی زندگی میں عمل کا ٹیم آیا ہی نہیں ایک اور آدمی کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہوتا ہے مسلمان میدان میں کھڑے کافروں سے لڑ رہے ہیں جا کے لڑائی شروع کر دیتا ہے لوگوں نے پوچھا کیا تو اپنی حمیت کی وجہ سے برادری کی وجہ سے لڑنے کے لیے آیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنے کے لیے آیا تھا بل غلام اللہ رسولی ہی اس کے میں شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا تھا اجر زیادہ پا گیا صحابہ فرماتے ہیں ما صلاح اللہ ہی سلاطن اس نے اللہ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھی زندگی میں ٹائم ہی کو نہیں آیا نماز پڑھنے کا ایک آدمی اس پر زکات فرد ہی نہیں ہوئی ساری زندگی اس پر تو فرد ہی نہیں ہے اتنا مال ہوگا کہ اس پہ زکات فرد ہو پھر ہی دے گا نا ہے ہی نہیں ایک آدمی, ایک آدمی اس کی زندگی میں رمضان کا مہینے ہی نہیں آیا, آیا. مسلم محرم میں مسلمان ہوا رجب میں فوت ہو گیا مزل مزل رمضان تو بھی دور ہے اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے روزے کے بغیر بھی وہ مومن ہے لیکن اگر کسی کی زندگی میں روزہ رکھنے کا وقت آ گیا اور وہ روزہ نہ رکھے پھر اس کا ایمان بھاگنے لگ جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے ایمان سے اور یہ اور دعوت عقیدے کی توحید کی اسلام کی آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں ہر طرف عجیب و غریب صورتحال ہے لوگ کھچے کھچے چلے جا رہے ہیں یورپ کی طرف امریکہ کی طرف یہودیوں کی طرف عیسائیوں کی طرف ہندوؤں کی طرف ان کے کلچر کو ڈیولپ کرتے ان کی ثقافتوں کو کھڑا کرتے ان کی تہذیبوں کو اپناتے بڑے لوگ نظر آئے گے دعوی کیا ہے مسلمانی کا دعوی اسلام کا ہے لیکن صرف دعوی اسلام میں کام آنے والا نہیں دعوے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ممی نے ناسیما یور جدوں کا کولح فی الحال آلہ معافی کل بھی ایک آدمی آپ کو دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں نعرے بڑے اعلیٰ سلوگن بڑے شاندار قسم کے بلند بانگ کے دعوے اور پھر اللہ کو گباہ بناتے اپنی حالانکہ وَا ہے سب جھگڑا لواساد اور اس کے کام کیا ہے اسلام کو بدنام کرتا ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے مسلمانوں کو کیا کرتا ہے یہ کل و نسل مسلمانوں کی نسل کو ہلاک کرتا ہے مسلمانوں کے کھیت کھلیان مسلمانوں کی فصلیں انہیں تباہ برباد کرتا ہے واللہ اللہ الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا لوگوں کے نعرے بڑے عمدہ بڑے اعلیٰ اور لوگ اللہ ترین نعروں کے ساتھ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں بلاتے ہیں اور پھر ان کو گمراہ کرتے ہیں آج دیکھ لیں آپ بڑا شور اٹھا ہوا ہے گل مچایا ہوا ہے کئی لوگوں نے کہ اللہ کی توحید اللہ کی توحید اچھا توحید کیا ہے توحید ہاکمیگی حاکمیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی زمین ہے رب کی دھرتی ہے اس پہ رب کا نظام چلنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس بات پہ تو ہمارا آپ کے ساتھ اتفاق ہے کہ اللہ کی زمین ہے اس پہ اللہ کا نظام اللہ کا قانون چلنا چاہیے اچھا پھر کیسے چلے گا یہاں پہ کام خراب ہوگا طریقہ کار کیا ہے حکومت کافر فوج کافر پولیس کافر سارے سرکاری ملازمین کافر جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، سارے کافر اور کہیں اگر پھنس گیا تو یار میں بھی کافر یہی نتیجہ ہے. سب کو کافر کہو سب کو مارو قتل کرو مار لوٹو اقبال کرو یہ سارے کام کرو کسی لیے دین کو غالب کرنا یہ طریقہ نہیں ہے دین کے گلبے کا اسلام کے غلبے کے لیے ایک پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بحد اللہ اللہ دینا لا سال آتی اللہ خلافت یہ اللہ کا ایک انعام ہے اور انعام بغیر محنت کے نہیں ملا کرتا انعام لینے کے لیے محنت دو طرح کی ہوتی ہے مثال کے طور پہ شہباز شریف نے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی مہم شروع کی ہوئی ہے اچھا ستر فیصد نمبروں پہ ملتے ہیں اب ایک کے نمبر آئے پچاس فیصد وہ لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کیسے کہ کسی سے چھین کے بھاگنے کی کوشش کرے گا یا تقریبے تقسیم انعامات میں کیا کرے گا وہاں سے چوری کرنے کی کوشش کرے گا کوشش ہے نا یہ بھی اور دوسری کوشش کیا ہے پراپر طریقے سے محنت کرے نمبر لے اس کو مل جائے گا اب جو دو نمبر طریقے سے لینے کی کوشش کرے گا اس کو کیا ملے گا جوتے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے چاہے جلدی جوتے پڑ جائیں چاہے دیر سے پڑے پڑیں گے ضرور اور جو تھرو پراپر چینل آئے گا سیدھے راستے سے اس کو نام مل جائے گا اللہ نے تین وعدے کیے اللہ نے وعدہ کیا, کیا کیا ہے تمہیں کیا ملے گا اللہ یس تخلیف نہ ہوں پھر اور کمست خلاف اللہ دینا قبل سارے ہزب تحریر والے جماعت اسلامی والے فلانے ٹمکانے ایرے غیرے نتو خیرے سارے یہی کہتے ہیں نا خلافت قائم ہونی چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں خلافت دوں گا جیسے پہلے لوگوں کو دی تھی سارے چاہتے ہیں دین سر بلند ہو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ, اللہ, اللہ وہ دین جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا اللہ اس کو غالب کرے گا سارے چاہتے دہشت گردی کا خاتمہ حکومتوں کا زور آرمی کا زور اور ساری تحریکوں کا تنظیموں کا جماعتوں کا اتحاد کے نام سے کانفرنس اور سیمینار سارے کس لئے امن کے لئے اللہ نے کہا والا یہ لم باد اللہ خوف کے <مت Pascal> بعد امن <متبر> عطا کرے گا کتنے انعام ہیں تین اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے کام کیا کرنا ہے یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے وہ اد اللہ اللہ دینا امان ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ایمان والے کون ہیں جو گیارہ کام کرتے ہیں ایسا معاشرہ آپ کریٹ کر لیں جو ان گیارہ کاموں کا پابند ہو وہاں الصالحات ہاتھ ان گیارہ کاموں کے ساتھ جو دیگر اسلام کے اچھے اچھے کام ہیں وہ بھی کرے سچ بولے جھوٹ سے بچے غیبت چگلی فراڈ دھوکا حرام خوری سود خوری رشوت خوری وغیرہ وغیرہ ان سے بچے امیر السالح یا بدونا نہیں اللہ کی عبادت کریں لا یو شریک بھی آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کتنے ہو گئے چار کام ایسا معاشرہ آپ کریٹ کرنے کھڑا کر لیں جو ایمان والا ہو عمل سالے والا ہو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو شرک سے بچنے والا ہو اللہ فرماتے ہیں تین انعام دینا یہ میرا وعدہ ہے خلافت بھی ملے گی امن بھی قائم ہوگا دین بھی غالب ہوگا اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کیا دعوت دی مدینہ میں جا کے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا بالکل نہیں دعوت کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو ایمان عملے سالے پہ کھڑا کیا اللہ کی عبادت پہ کھڑا کیا شرک سے اجتناب پہ کھڑا کیا لوگوں نے کہا آپ ہمارے پاس ہیں یہ آ کے بیٹھ گئے آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے جمع ہوتے گئے اور ایک اسلامی مملکت قائم ہو گئی اور پھر फेर اسلامی مملکت وہ دعوتی کو پھیلاتی ہے دعوت دے رہی ہے مسلسل دعوت مشرقی مکہ کو ہدف نہیں ہوئی انہوں نے تنگ کیا مار بدر بدر کا بدلا لینے کے لیے آئے مارکہ کا جب دیکھا کہ ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں پوری قوم کا اتحاد لے کر کافر مشرق جمع ہوئے لگوائے آزاد مسلمانوں نے کیا ہے دعوت دی جب دیکھا کہ سارے مار کھا کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اب چلو جی وعدہ کر لو سلاح ادہ بیا ہو گئی سلاح ادہ ہوئی تو مسلمانوں کے لیے دعوت کا راستہ کھل گیا خط لکھنا شروع کر دیا کیسر کسرا مکو بڑے بڑے جو سپر پاور تھے سب کو دعوت اسلم اسلام لیا بچ جائے گا یوتک اللہ ہو ذرا اللہ دو مرتبہ جر دے گا یہ کیا ہے اسلام کا طریقہ کار ہے کہ اسلام دنیا میں کیسے سروائو کرتا ہے کیسے پھیلتا ہے اس کا غلطہ کیسے ہوتا ہے دعوت کے ذریعے جہاد وہاں پہ کرتا ہے اسلام جہاں پہ لوگ دعوت کے راستے کو روکے جہاں پہ لوگ اسلام کو بدنام کریں جہاں پہ لوگ مسلمانوں پہ ظلم کریں وہاں پہ جہاد ہے وغیرہ اسلام اس لیے آیا ہے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کے لیے کفر سے نکال کے اسلام کی طرف لے کے آنے کے لیے مسلمان کی تلوار سے اگر کافر کٹتا ہے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے نبی یہ چاہتا ہے کہ میری امت کے اندر اضافہ ہو وہ دعوت دے کے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ کے لاتا ہے تو کی دعوت ایمان کی دعوت عمل سالے کی دعوت شرک سے اجتناب کی دعوت یہ دعوت انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین دیتے ہیں ان کے برا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ جنت میں, جنت میں جاتے ہیں اسلام کا ایک مزاج ہے اور اس کے لیے محنت کی کوشش و قاوش کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کد و کی بڑی محنت کی بڑی جوہد کی اور بڑی مصیبتیں جھیل کر اسلام کی دعوت کو پھیلایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم ان نے یہ کام کیا لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام کا دم بھرنے والے اسلام کا نام لینے والے بیچارے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کسی اور جانب چلتے چلے جا رہے ہیں اس کی بڑی اہم بنیادی مین وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تھوڑا تھوڑا تعلق ہے چاہے ستیلوں جیسا ہے ایسے ہے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر اخبار میں یہ خبر آ جائے کہ تیل دو روپے مہنگا ہو گیا آپ جس کو بھی اپنے دوست کو ملیں گے اس کو بتائیں گے کہ تیل دو روپے بڑھ گیا ہے سارا دن بلکہ کے پورا پورا ہفتہ اسی کے اوپر مذاکرات ہوں گے اور بات چیت ہوگی گفتگو ہوگی جہاں بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دو منٹ فارغ ہوئے یہ انہوں نے پیٹرول بم ایک اور گرا دیا لیکن اگر مسجد میں خطبہ جمعہ ہو کوئی درس ہو کوئی باد ہو کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت سمجھ آ جائے دماغ میں بیٹھ جائے پتا چل جائے وہ کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں اینالس کرنا چاہیے نا بندے کو اپنے آپ کا کہ اخبار کی ایک خبر کو پھیلانے میں میرا کتنا کردار ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پھیلانے میں کتنا کردار ہے ہمارا جذبہ دعوت وہ کدھر پھر رہا ہے ہمیں تو اسلام کا پیغام بر ہونا چاہیے تھا کہ جو بات ملے اس کو آگے پہنچائے فلید موجود ہے ان لوگوں تک بات پہنچائے جو موجود نہیں ہیں نظر اللہ عمران اسلات اسلام نے دعا دی اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوشیوں سے ہم کنار کرے جو ہماری ایک حدیث کو سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے مینون آگے پہنچا دیتا ہے اس کا چہرہ حساس بساس خوش و خرم خوشیوں سے ہم کنار رہے اور اس دعا کو پانے کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ جو سنتا ہے جو سمجھتا ہے دین کے اکامات دین کی باتیں جتنی کچھ کو اللہ نے سمجھ دیے اتنی آگے پہنچائے اپنے دوست احباب کو دعوت دے گھر والوں کو بتائے یہ ایک فریضہ ہے ایک مسلم آدمی کا ایک مومن آدمی کا کہ اس کے اندر یہ جذبہ یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں نے جو سیکھا ہے جو سمجھا ہے اس کو دوسرے تک پہنچاؤں جب یہ جذبہ ہوگا تو یقیناً اسلام کے صحیح صحیح احکامات لوگوں تک پہنچے اور اگر صحیح باتیں پہنچانے والے ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تو پھر باطل پرست لوگ تو لگے ہوئے شفی انہوں نے اپنا کیتا کیسے پھیلایا کبھی غور کیا آپ نے وہ میراسی ڈھول بجانے والا وہ جب ویل مانگتا ہے کیا کہتا ہے پنج بارہ ویل پانچ سے مراد ان کے پنجتن پاک اور بارہ سے مراد شیوں کے بارہ امام کہ ان کے نام کی ویل مانگتا ہے رافظی فقیر آتا ہے چندہ مانگنے کے لیے بھی مانگنے کیا آواز لگاتا ہے نظر اللہ نیاد حسین اور یہ مومن مبہد اس کو جیب سے پانچ روپے نکال کے دے دیتا حسین کے نام کی نیاز دے کے غیر اللہ کے نام کی نیاز دے کے شرکیہ عمل کا مرتکب ہو جاتا سوچتا بھی نہیں یعنی وہ جس صوبے میں جس پیشے میں ہے اپنی چھوٹی دعوت کو پھیلانے کے لیے سرگرمی عمل ہے عیسائیوں کو دیکھ لیں کوئی موقع نہیں چھوڑتے دعوت دینے کا وہ کسی میدان میں چلے جائیں کہ مسلم ممالک میں آفات زدہ علاقوں میں سیلاب زدہ زلزلہ زدہ علاقوں میں کیمپنگ کرتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ امداد لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹل انہوں نے قائم کیے ہوئے مفت علاج اور ساتھ ساتھ کیا ہے عیسائیت کی دعوت اور ہم ہیں کہ اپنے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں اپنے کالج میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کو اپنے کلاس فیلوز کو اپنے خیش و اقارب کو کوئی دین کی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہماری مجلسیں سے کن باتوں پر ببنی ہیں مشرف ایسے تھا زرداری نے یہ کیا نواز نواز شریف یہ کر رہا ہے ملکی سیاسی اچھا دی وہ مصر میں یہ ہو گیا وہ بڑا کچھ ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا شام میں یہ ہو رہا تمہاری بلا سے ہو رہا ہے تو تم نے کیا کیا صرف باتیں زبان کا چسکا زبان سے باتیں کی یا کان سے سنی کان کا چسکا پورا کیا اس کے بعد کپڑے جھاڑے ہاتھ جھاڑے اٹھ کے چلے چل دیئے نہیں, اسلام اس چیز کو نہیں چاہتا اسلام ایک عملی عملی مسلمان چاہتا ہے جو میدان عمل میں اترے تو اس کے لیے تیاری کریں میدان عمل میں اتریں دین کی دعوت دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں احساسات لوگوں کے اجاگر کریں ان کو اللہ کی توحید سکھائیں توحید سمجھائیں اللہ تعالیٰ توحید کے نتیجے میں ایمان کے نتیجے میں ایک بڑی مضبوط قوت طاقت مسلمانوں کی پیدا کرے پھر ایسے ایماندار تین سو تیرہ بھی جمع ہو جائیں تو ہزاروں کی جماعتیں ان کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو اسکاؤٹ کیمپ والے بھائی بیٹھے رہے ان کسی نے سوال کرنا ہو کسی کا شیخ صاحب موجود ہے ابھی وہ سوال کرتے ہیں وہ چلے جائیں نماز کی جاری کرے جا کے جو مدرسے کے بھائی ہیں جتنے مدرسے کے طاقے میں وہ جا سکتے جا کے نماز کی تیاری کرے باقی جو بھائی اسکاؤٹ والے ہیں ٹائم ابھی تھوڑا نماز میں رہتا ہے 20 منٹ پڑھے ہیں بیس منٹ پڑھے ہیں ابھی نماز سوال کرنا چاہتے ہیں بالکل جو ہے وہ پریشانی نہیں ہونا کسی قسم کا سوال ذہن کے اندر وہ کر سکتے ہیں جدھر آ کے اسکاؤٹن میں سوال پیدا ہوا ہے اسکاؤٹ کے متعلق کسی بھی قسم کے بات ہے کسی بھی قسم کا سوال ہے لکھ ہیں لکھ کے غیر اللہ کے نام کی نظر یا نیاز کچھ بھی جائید نہیں ہے جو کچھ بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس سے منع کیا ہے بلکہ بڑے بڑے حرام کاموں کے اندر ان کو شمار کیا ہے وہ ماں اہل علی غیر بھی جس کو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے کھایا جائے ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پہ وہ حرام ہے عقیدہ وحدت الوجود کیا اس کی شریع سید ہے وحدت الوجود کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سارا ہے یہ سب کچھ کیا ہے اللہ اور یہ مختلف مظہر ہیں اللہ کے اللہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ظاہر کرتا ہے یہ جتنے انسان حیوان چرند پرند اور یہ درخت پہاڑ سب کچھ اللہ کا مظہر ہے یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود اور یہ انتہائی غریز قسم کا کفری عقیدہ ہے ہاں جی رفل دین کی کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس سے پتا چلتا ہو نبی اکرم ہمیشہ رفلی دین کرتے رہے ہیں اور رفلی دین منسوخ نہیں ہوا اچھا آپ کو پتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کیا ہوتا ہے کوئی اس کے بارے میں بتائے گا یہ تو رہے تھے رہا تھا ترجمے میں آتا ہے نا ہوتا کیا یہ کیا بلا ہے یعنی ایسا کام جو ماضی میں مسلسل جاری رہا ہو آجاب آجاب رکا نہ ہو ماضی استمراری اردو میں اس کو کہتے ٹھیک ہے تو صحیح بخاری میں بہت سارے مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفاؤ یہ دئی یہ فیلے مزارے ہے جو حال اور مستقبل کے معنی میں آتا ہے لیکن جب اس سے پہلے لفظ کانا آ جائے تو یہ مادی استمراری بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رف الدین کرتے رہے ہیں نماز کے آغاز میں رکو جاتے ہوئے رقو سے اٹھتے ہوئے اور دوسری رکعت سے جب اٹھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کنٹوں تک یا کانوں کی بہت مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے فرق تو بتا دیا کہ مسلمان پانچ کام کرنے سے بندہ بنتا ہے تو و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے رودے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے یہ ہے مسلمان جب اس کے ساتھ ساتھ مالے غنیمت میں سے خموس ادا کرے گا رسولوں پر ایمان لائے گا کتابوں پر ایمان لائے گا فرشتوں پر ایمان لائے گا تقدیر پر ایمان لائے گا اور یم آخرت پر ایمان لائے گا تو یہ مومن بن جائے گا کچھ دیہاتی لوگ آئے اور مسلمان ہوئے اور کہنے لگے جی ہم مومن بن گئے ہیں اللہ نے کہا لا تول من کل تو مین والا کن کو تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. یعنی اسلام اور ایمان میں فرق ہے اسلام پانچ چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور ایمان گیارہ چیزوں سے مل کر بنتا ہے کیا گلیت و طالبین علم میں رفدان کرنے کی کوئی روایت موجود ہے طالبین میں روایت کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کی بھی روایت نہیں ہے. ہاں اس طریقہ کار ذکر ہے वैं, वैं. شیخ ابد القادر جیلانی اللہ نے ذکر کیا اس میں رف الدین کا تذکرہ بھی کیا ہے نماز والا باب آپ پڑھ سکتے ہیں پنجن پاک کا دوبارہ بتا دیں ماننا چاہیے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں پنج تن پاک اس کا مطلب ہے کہ پانچ تن پانچ جسم پاک ہے اس کے علاوہ باقی سارے نہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے ازواج متحرات کو کہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ تم سے رج گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے نبی السلاۃ اسلام کی ساری بیویوں کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے کل کتنی تھی گیارہ پانچ اور گیارہ کتنے ہو گئے تو یہ پانچ تن پاک غلط ہو گئے اور جو مسلمان ہیں وہ پاک ہوتے ہیں پولیز وہ بھی سارے پاک ہوتے ہیں تو مومن کبھی پولیز نہیں ہوتا مومن پاک ہی ہوتا ہے تو یہ پانچ تن کو پاک کرنے کا اثر میں یہ قید ہے رافضیوں کا ان کا شیر علی خمسطنفی بہا ہر البال فاطمہ المصطفی بل مرتدہ وبنا ہوما کہ حسن حسین فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ تن ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی مشکلات کو دور کرتے ہیں تو اس کو وہ پانچ تن پاک کے نظریے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان کے ہاں پھر آپ کو معلوم ہے نظریہ امامت چلتا ہے نظریہ امامت کیا ہے یہ نبوت سے بھی بڑا ہے جو امام ہوتا ہے اس کو شریعت سازی کا اختیار ہے جو کہ صرف اللہ کے پاس ہے رسولوں کے پاس بھی نہیں ہے بلکہ رسولوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو کچھ نازر کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور نبی اسرات اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تقول علیہ لاخل نامنہ یمین سم اللہ قطع نام التی فمام انہا یزین اگر ہمارے بارے میں آپ بھی کوئی جھوٹی بات گھڑ کے لوگوں کو سنا دیں تو اللہ کی گرفت سے آپ بھی نہیں بچ سکتے دورے جدید میں کنفیوژن ہے کہ جہاد کہاں کہاں فرد ہے کہاں کہاں نہیں آپ کے خیال میں کہاں فرد ہے بھائی جہاں بھی ہوتا ہے جہاد فرد ہی ہوتا ہے کبھی نفل نہیں ہوتا جہاد جب ہوتا ہے تو فرد ہی ہوتا ہے نفل نہیں ہوتا اور فرد بھی فرد عین ہی ہوتا ہے سزاک اگر کسی پر فرد ہو تو فرد این ہوگی کہ فرد کفایا فرد عین ہی ہوگی نا تو یہ این غین اور ایفایا کے چکر چھوڑے جہاد فرد ہے فردے این ہے لیکن اگلا سوال ہے کہ کس پر فرد ہے جس طرح زکات ہے فردے این حج بھی ہے فرد ای لیکن ہر بندے پر فرد ہوتا نہیں ایسے بھی جہاد فردے این ہے لیکن ہر بندے پر فرد ہوتا نہیں جس طرح حج کے لیے استطاعت شرط ہے ایسے جہاد کے لیے بھی استطاعت شرط ہے ہاں دادے آلہ جہاد ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں تربیت یہ فرد عین ہے اور ہر،, ہر ہر مسلمان پر فرد ہے باقی یہ رہا سوال کے کہ کہاں کہاں فرد ہے تو جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہ فرد ہی ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے وہ فساد ہے جہاد نہیں پاکستان کے اندر جو کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے فساد فی سبیلی تعوت ہے یہ لوگ حاکمیت کے نام پر جہاد کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں اور حقیقت میں یہ حاکمیت کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے لیے کرتے یہ چاہتے ہیں ہمیں حکومت ملے نام ہر توحید حاکمیت کا لیتے ہیں اور چاہتے حکومت ہے یہی وجہ کہ آپ دیکھیں مذاکرات کے دوران ایک دو تین پانچ چھ نو دس بارہ پندرہ بیس اتنے گروہ ہیں طالبان کے سنبھالی نہیں جا رہے کیوں اس لیے کہ ہر گروہ چاہتا ہے کہ حکومت ہمیں ملے اگر یہ توحید کی خاطر لڑنے والے ہوتے تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اور پھر نبی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ایسے لوگ ہوں گے یک جنونہ الاسلام اسلام یا دارون حلل اسلام والوں کو قتل کریں گے بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے صحیح بخاری کے حدیث ہے ٹی پی کی کوئی ایک کاروائی بت پرست ہندوؤں کے خلاف آن دی ریکارڈ آج تک نہیں ہے جتنی کاروائیاں ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ ہے یہ تنونا احل اسلام وہ یداحل اوسان پھر فرمایا سفہاحلام یہ ہوں گے کمزور کر کے لوگ اسنان کم عمر لوگ ہوں گے جتنے بھی آپ کو ملے گے کم عمر لوگ نو عمر لوگ اور اور ان اور میں سے, سے کوئی بھی ایسا, ایسا نہیں جو دین کا پختہ راس عالم ہو کوئی ڈاکٹر ہے دل کوئی انجینئر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کچ عالم دین کوئی نہیں اور اگر کوئی دیر پڑھا لکھا ان کے ساتھ مل بھی گیا تو وہ ایسا مجبور آدمی ہے کہ اس کو اہل علم کے میدان میں کوئی جانتا ہی نہیں سوال ہے ہاں جی خارجی بھی کہہ سکتے ہیں کیا حدیث پر عمل کرنا فرض ہے ہاں جی حدیث پر عمل کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تبھی من جیل اولیاء کملا ما کلیون جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اللہ نے حدیث بھی نازل کی ہے قرآن بھی نازل کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں آتا کمر فخو ہوا مان ہوتا ہوں جو تمہیں رسول دے اسے لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو حدیث رسول دے رہا ہے اس کو لینا فرض ہے لال میں حدیث پر عمل کرنا ہے جو حدیث ہے اس کے بارے میں ہاں جی جو اپنی طرح سے ڈالا گیا ہے وہ حدیث نہیں ہے حدیث وہ ہے جو نبی صلاحت اسلام سے ثابت ہے اس کے لیے اصول اور معیار اللہ نے پرانے مجید میں مقرر کیا ہے ان جا کم فاصق ان فتح میاں اس آیت کو سامنے رکھ کے محدسین نے آسان لفظوں میں اپنی ایک اطتلاح قائم کی ہے کہ روایت وہ قبول کی جائے گی اس کا بیان کرنے والا سچا بھی ہو اس کا حادثہ بھی ٹھیک ہو اور جو جس سے روایت کر رہا ہے اس کی آپس میں ملاقات بھی ہو اور پھر وہ روایت اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم یا خرابی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بندہ سچا ہے جھوٹ نہیں بولتا حافظہ اس کا ٹھیک ہے لیکن بشری قتادے کی بنا پر اس کو غلطی بھی لگ سکتی ہے وہ غلطی سے بھی پاک تو یہ اصول جو اس اصول پر پوری اترے کی وہ قبول ہے جو نہیں پوری اترے کی وہ قبول نہیں فرض فرد عین یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو کرنا پڑتا ہے فرد کی فایا یہ ہوتا ہے کہ چار بندے کر لیں تو کسی کو گنا نہیں ہوتا اس طرح جنازہ ہے یہ فردے ہے، باقی نمازیں یہ فردے ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی نے کیا کہا ہے جو تمہیں رسول دے اسے لے لو جسے منع کرے جو نہ دے اس سے رک جاؤ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آپ نے ایک عمل اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ نہیں کریں گے جو آپ نے کیا ہے وہ کرنا ہے ہاں جی پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں کہ نہیں کی میں کہتا ہوں حدیث کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں قیامت تک کام ہے کوئی ایک موقع دکھانے کے نماز کے بعد دعا کی یعنی کہ کرنے کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے نہیں کہ اور پھر قرآن مجید میں آسان طریقے سے سمجھ لیں آپ کو تسلی ہو جائے گی اللہ تعالی نے منع کیا اجتماعی دعا کرنے سے اب کہیں گے کہ کیسے سمجھ لیں کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادر ربکم تجر و خفیہ دعا کرنے کا اصول مقرر ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو آج کے ساری کے ساتھ اور چپکے چپکے خفیہ تنگ خفیہ کمانا تو آپ کو بھی آتا ہے دعا کیسے کرنی ہے خفیہ اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھیں ایک عمومی اصول ہوتا ہے پھر اس اصول میں سے کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اصول یہ کہ جو بندہ مر جاتا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا یہ ہے اصول لیکن کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا الم تارا اللہ جینا فقار الحمد اللہ ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے اللہ نے مارا مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا قرآن میں پھر ایسے ہی تیسرے اس پارے کے شروع چند ایک واقع آتے ہیں ایک آدمی بستی کے پاس سے گزرا بنجر تھی وہ بیران ہو چکی تھی برباد ہو چکی تھی تباہ ہو چکی تھی کہا کیسے اللہ زندہ کرے گا اللہ نے سو سال تک موت دینے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گدا جو مر کے ہڈیاں بن گیا تو اس کو دوبارہ زندہ کیا اصول یہ کہ جو مر جائے دوبارہ آتا نہیں لیکن کچھ چیزیں اس اصول سے مستصنا ہوتی ہیں لیکن جو چیز مستث نہ ہو اس کے لیے دلیل ضروری ہے دلیل کے بغیر کوئی چیز مستثنا نہیں ہو سکتی اچھا اب واپس آ جائے دعا کے لیے اللہ نے کیا اس میں مقرر کیا ہے کہ دعا مانگو خفیہ تنگ ہاتھ اٹھانے سے بندہ خفیہ رہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اونچی آواز سے بندہ دعا کرے گا پھر بھی خفیہ نہیں رہا ظاہر ہو گیا اللہ نے منع کیا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے دعا اونچی آواز سے کرنے سے منا ہو گیا اب وہ موقع جن موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے دعا کی ہے ان موقع پر اونچی آواز سے دعا کرنا جائز وہ مستثنا ہو جائیں گے جن موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان موقعوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت لہٰذا وہ موقع ہاتھ اٹھانے کے لیے مستثنا ہو جائیں گے جن جن موقعوں پر ہاتھ اٹھانا یا اونچی آواز سے دعا کرنا ثابت نہیں ان پر عمومی اصول فٹ ہوگا کہ خفیہ دعا کی جائے اور ہاتھ اٹھانے سے بھی بندہ خفیہ نہیں رہتا اونچی آواز کرنے سے بھی بندہ خفیہ نہیں رہتا یہ ہو جائے اچھا اگر والدین جہاد پر جانے سے منع کر دے تو پھر کیا حکم ہے شریعت میں پھر منع ہو جائیں ان کو منعیں اور چلے جائیں ایک نہ وہ یہ بارش کا مطالبہ کیا ایک آدمی نے آپ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے آپ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا کے بارش کے لیے دعا کر دی سمجھ آ گئی کہ کوئی آدمی اگر مطالبہ کرے دعا کا تو اس کے مطالبے پر ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے دعا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے کرتے ہیں جب کوئی ہم سے مطالبہ کرتا ہے دعا کرو تو ہم اس کا مطالبہ پورا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے ہیں کسی واقعی معاملے کے لیے وہ دعا کا کہے مثلا کسی آدمی کو چوٹ لگ گئی ہے کوئی بیمار ہو گیا کہ جی فلانا بندہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو کریں گے ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے کریں گے کوئی کہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی دعا کرو بارشوں کے لیے بارش کریے دعا بھی کریں گے بلکہ سلاتے سسکا بھی پڑھا دیں گے کوئی پریشانی یعنی جس موقع پر ہاتھ اٹھانا اونچی آواز سے دعا کرنا ثابت کریں گے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ علوم انہوں نے خلیفہ کے بغیر جہاد کیا تھا اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جہاد آپ نے کہا کہ اللہ کا اندازہ ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے اندازہ کی تعریف غیر یقینی بات ہے اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے بس تو ہم اللہ کے لیے اندازے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اچھا سوال کیا ہے لفظ تقدیر لفظ تقدیر ایمان کس پر لانا ہے تقدیر پر تقدیر کا کسی ڈکشنری سے ترجمہ دیکھنے تقدیر اس کو کہتے ہیں اندازہ تقدیر العزیز علیم یہ اندازہ ہے خوب جاننے والے اور کمال غلبے والے کا <cous luck> تقدیر کا معنی اندازہ ہے اللہ نے اپنے لیے خود اندازے کا لفظ استعمال کیا کوئی بات نہیں میں نے کہا نا ٹریننگ فرض عین ہے تربیت جہاد فرض عین ہے جس طرح نماز فرض عہد ہے نماز کے لیے والدین روکیں بھی تو پھر بھی آپ نہیں رکیں گے وہ پڑھیں گے ٹریننگ کے لیے روکیں تو نہیں روکیں گے وہ کرنا فرد عین وہ لازمی ہے ضروری ہے اور بار بار کرنا ضروری ہے بندہ کر کے بھول نہ جائے اور باقی رہا میدان جہاد میں جانا تو والدین کو منا لے بندہ منا کے چلا جائے یہ کون سا مشکل کام ہے جب تک ریاست اجازت نہ دے اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا اب ریاست نے اجازت نہیں دی تھی ابو بصیر کو جہاد کرنے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جاد کیا تھا پھڑکا دیا تھا ایک بندہ پھر آ گیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس اور پھر وہ لینے کے لیے آئے ان کہا بھائی ہمیں بچالو یہ یہ نہ ہمیں بھی لے جائے اور نبی علیہ السلاط اسلام نے اس کو بھیجا وہ پھر ساحل پہ بیٹھ کے مشرقوں کو لوٹتے بارتے جہاد کرتے ہیں جی ریاست اگر مسلمانوں کی ہو تو اس کے خلاف جہاد نہیں ہوتا وہ بغاوت ہوتی ہے اگر ریاست کافروں کی ہو تو اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے بغاوت ہمیشہ ہی غلط ہوگی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جو بغاوت, بغاوت, بغاوت ہے انفرادی جہاد فرض نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے اللہ نے تو انفرادی جہاد کو فرض قرار دیا اللہ نے فرمایا کہ آپ جہاد کرے لات اللہ نف سب, سب آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں ہاں ہر المؤمنین ممنوں کو تحریر دیں آآ آآ ترغیب آآ آآ دیں, آآ دیں آآ ان کو لیکن جہاد کرنے کا مکلف صرف نے میرے اسلط اسلام کو ٹھہرایا یعنی انفرادی طور پر جہاد کرنے کا کا اسے خدائی مشن کے جواز کا بھی ثبوت نکلتا ہے شروع تو سن دے رہے ہیں بزرگوں کی مسجد ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کن تم, تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف کر لو تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے بیت اللہ کی طرف پتا چل گیا مالک نعمت میں سے پانچواں حصہ ایمان ہے اگر نہ دے تو ایمان نہیں ہے سیدھی سی بات ہے آپ ایک موٹر سائیکل چلاتے ہیں اس کے اندر سے آپ انجن نکال دیں موٹر سائیکل ہوگا کہ چھکڑا اور اگر اس کا آپ ہینڈل اتار دیں موٹر سائیکل رہے گا وہ بالکل نہیں یہ اجزاء ہیں ان کے ساتھ مل کر ایمان بنتا ہے المان و کول عمل ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے ایمان مرکب ہے مختلف چیزوں کو ملا جلا کے بنتا ہے اور ہم جہاد ہی نہیں کرتے تو اس پر عمل کیسے کریں جہاد نہیں کرتے یہ مالے غنیمت نہیں ملتا جب ملتا نہیں تو ادائیگی فرض ہوتی نہیں جس طرح ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اس پر ادکات فرض ہو تو ادکات ادا کرے گا بالکل نہیں جس کے پاس پیسہ ہی نہیں کہ وہ ادا کر کے ٹکٹ بھر کے حج کر کے آئے اس پر حج فرض ہی نہیں وہ پیسے ہی نہیں کہا تھا ہر بن یہ تو لڑائی کو بھڑکا دے گا اور انہوں نے دیکھا اچھا یہ اب مجھے یہاں پہ بھی نہیں رکھتے دوبارہ والے کرے وہاں سے بھاگ گئے کون سی ریاست کا خلیفہ اجازت نہ دے کوئی بھی مسلمان خلیفہ منع نہیں کرتا کیوں نہیں دیتے کس نے روکا آپ کو بتائیں کون منع کرتا ہے نہیں اس نے نہیں روکا جہاد کرنے سے کب روکا اس نے اس نے یہ کہا کہ کرو لیکن ایسے طریقے سے کرو کہ پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے گئے تو ہم تمہیں ماریں گے یہ کہا تھا اس نے آپ کو نہیں پتا تو ہم سے پوچھ لینا کہ ہوا کیا ہے کہ جہاز سے پہلے ضروری ہے کہ دعوت دینا توحید دینا اگر پھرنا تو عید کا عمل کرے تو جہاد کرنا یہ اس میں بھی ایک بہت بڑا یعنی قلم وہ یہ جو ہے نا پہلے ان کو دعوت دینا اور بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں پر بغیر دعوت دیئے ہے بھی کی ہے مسلمانوں نے بنو کا بنو نظیر ان کے ساتھ دعوت دے کے کیا تھا جاتے کریک ڈاؤن کیا ان کا بہت ساری مثالیں ہیں اچھا جہاد فرض ہونے اور استطاعت کا کیا معیار ہے فرض ہونے کا اور استطاعت کا معیار وہ آپ امیر جہاد سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے جس کی بھی سرکردگی میں آپ جہاد کرنا جانتے ہیں چاہتے ہیں وہ آپ کو بتائے گا کیونکہ یہ بدلتے رہتے ہیں ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے جہاد ایک اسٹریٹجی مضبوط حکمت عملی کا نام ہے جنونی پن کا نام نہیں ہے اس میں دشمن کو سامنے دیکھ کے زبان میں منہ میں بڑا پانی آتا ہے کہ اس کو میں مار دوں لیکن جہاد اس کی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ایسے بھی ہوتا ہے بڑے بڑے دن دیکھتا رہتا ہے دشمن کو جاسوسی کرنے کے لیے گیا ہوا <تصفح> اگر وہ جنونی ہوا تو کیا کرے گا وہیں <تصفح> مار دے گا اور سارا پلان ختم ہو جائے جہاد بڑے ہمت اور, اور حوصلے والے لوگوں کا کام ہے <تصفح> لونڈی کیا آج کل اس کا تصور بتائیں آج <تصفح> کل ہے ہی نہیں لونڈی تو آپ اس کا کیوں تصور لے کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاد کریں اللہ طرح لونڈیاں بھی عطا کرے گا لونڈیاں یہ ہے کہ کافروں کی غیر مسلموں کی عورتیں وہ قید ہوتی ہیں غلام بنتی ہیں اور پھر وہ جو جہاد کا امیر ہے جس طرح مالے غنیمت تقسیم کرتا ہے ایسے ہی وہ ان کی چاہے تو فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دے چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دے اور چاہے تو انہیں غلام بنا کے رکھے اور مسلمانوں میں تقسیم کرے بالکل ہو سکتا ہے شریعت قیامت تک کے لیے غلام ہوتا نہیں ہے یہ جہاد کے نتیجے میں لوگ غلام بنتے ہیں جنگوں کے نتیجے میں غلامیاں پیدا ہوتی ہیں انگریز نے سو سال یہاں پہ حکومت کیا کیا کہتے ہیں ہم نے سو سال انگریز کی غلامی کی, غلامی کی ہے غلامیاں ایسے آتی ہیں ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابیان صحابیہ بات آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے والدین کو جو ہاتھ بتایا پیچھے کر لوں گا تو ہم چپ رہے انہوں نے کچھ نہیں کہا ایک آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اور جی کرنا چاہتا ہوں فرمایا واپس جا جا ان ان کے اندر جا کے اندر کر ان کو رادی کر کو نہیں وہ مبشر صاحب نے مسائل میں جو روایت لکھی ہے وہ جو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر والدین اجازت نہ دیں تو انہوں نے پہلی یہ روایت نوٹ کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی. والدین اجازت پھر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ مولوی جو ہے نا علم والی حدیث بیان نہیں کرتے جس میں, انہوں نے کہا کہ میں والدین کو بتایا جہاز کرنے چلے جانا وہ حالات اور واقعات کو نبی رسلاۃ uh. اسلام بخوبی دیکھتے تھے جانتے تھے ٹھیک ہے اس نے وضاحت کی کہ میں روتا چھوڑ کے آیا ہوں اس نے وضاحت کی کہ میں روتا چھوڑ کے آیا ہوں کیا میں بتائے بغیر آیا ٹھیک ہے اب وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی سمجھ لیں کہ تقریبا پاکستان کی تمام تر تنظیمیں بغیر اجازت کے آگے نہیں جانے دیتی سوائے چند خاص حالات کے بیانبی یہی بات کو پکڑ لیا جائے اتنا سواب ہوتا ہے, گل جاتا ہے کیا غلط کنسپٹ جتنا بتایا آن اتنا آن ہوتا ہے مان لو جتنا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑا ہے اور زیادہ لیا پڑا تو ہم نے کہا جو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا جو یہاں پہ نیکی کا کام کیا اس کا سواب ملے گا ہاں سچ بتا دیا جائے تو جو پہلے جھوٹ بولا اس کا گناہ تو ہوگا نا اور جو کہتے ہیں جنگ میں جہاد میں جھوٹ بولنا جائید ہے وہ کافروں کے ساتھ جائید ہے مسلمانوں کو نہیں دھوکہ دینا دھوکہ کافروں کو دینا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگ جاتے ہیں بندہ مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ مرنے والے کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو کول ساتا چالیاں کر کے کہتے ہیں یہ جو ہم نے کیا اس کا سواب اس کو بخش دے اور سمجھتے ہیں کہ پہنچ گیا ویسے اگر کوئی کہے کہ جو فلاڑا مار گیا اللہ میرے سارے گناہ اس کو بخش دے پہنچ جائیں گے اگر گناہ نہیں پہنچتے تو سواب بھی نہیں پہنچتا سواب پہنچنے کا وہی طریقہ ٹھیک ہے جو نبی نے بتایا بسان کلر